والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إسماعيل ومن تبعهم بإحسان إلى عام الدين أما بعد وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنکاح وباح احمد وصح الحاکم عامر بن عبد اللہ ابن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی عبد اللہ ابن زبیر سے ان کے بیٹے عامر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اس حدیث سے پتا چلا کہ نکاح اگر کیا جائے تو اس کا اعلان کیا جائے خفیہ طور پر نکاح نہیں کرنا چاہیے تاکہ کسی کو میاں اور بیوی کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے اور نکاح کے اعلان کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھائی لوگوں میں نکاح کا کی خبر دی جائے کہ بھائی نکاح ہونے والا ہے لوگ حاضر ہوں اس میں اور یہ کہ نکاح کے اعلان کا ایک طریقہ ولیمہ بھی ہے ولیمہ ہوگا اس سے بھی نکاح کا اعلان ہو جائے گا کہ فلا فلا کی, کی آپس میں شادی ہوئی ہے اسی طرح سے دف بھی بجانے کی اجازت ہے دف یا دف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دف اس ڈھول کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف چمڑا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے بلکہ ایک طرف چمڑا رہتا ہے دوسری طرف بند رہتا ہے جب اس پر ایسے آواز ماریں گے تو کوئی سریلی آواز نہیں نکلے گی بلکہ اس کی آواز आवाज निकलेगी, کی آواز نکلے گی موسیقی کی اور میوزک وغیرہ کی آواز نہیں نکلے گی تو اس کو بجانے کی اجازت ہے شادی کے موقع سے اور وہ بھی بجانے والی بچیاں ہوں گی بڑی عورتیں نہیں ہوں گی تو اتنی کی اجازت ہے شادی کے موقع پر لیکن اس حدیث سے کوئی شادی میں گانے بجانے کا جواز پیش نہ کرے کیونکہ جس جہاں تک کی اجازت ہے بس وہیں تک رہنا چاہیے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ نکاح کا اعلان ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اعلان کا حکم دیا ہے اس میں شریعت کی مسلحت یہ ہے ہاں کہ تاکہ پتا چلے کہ فلا فلا کی شادی ہوئی ہے اور آپس میں وہ میاں بیوی بی کے رشتے سے جڑ چکے ہیں تاکہ کسی انجانے کسی آدمی کو ان کی طرف انگلی اٹھانے کی یا ان کے ان کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہ پڑے یا موقع نہ ملے وانا ابھی بردتب نے ابھی موسی سا ابھی ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح اللہ بھی ولی رحمد وربا یہ حدیث بھی صحیح ہے پچھلی حدیث بھی صحیح تھی ابو بردا اپنے والد ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح اللہ بولی کوئی بھی نکاح نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے مسرد احمد کی روایت میں ہے لا نکاح اللہ بولین و شاہدین کہ بغیر ولی کے اور دو گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا اس حدیث سے پتا چلا کہ نکاح کے صحیح اور درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکی کے ولی کو علم ہو اور لڑکی کا ولی موجود ہو نکاح کراتے وقت یا اس کی اجازت موجود ہو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ولی کے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے آگے آ رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرما تعالیٰ عنہ ہے کہ نکحت بغیر اذن باطل باطل باطل باطل تین بار حدیث میں فعن دخل بہا فلاح الحو بمستم فرجہ فینش تجو فالسلطان ولی اللہ اخرد العربا یہ حدیث بھی صحیح ہے اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی عورت نے جس عورت نے اپنا نکاح بغیر اپنے ولی کی اجازت کے خود کر لیا تو اس کا نکاح کیا ہے باطل ہے جمہور اہل علم کا تمام محدثین اور اسی طرح سے سابق رام کا یہی قول ہے کہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح عورت کا نکاح بغیر ولی کے جائز نہیں اگر کوئی لڑکی اپنا نکاح خود بغیر ولی کی اجازت کے کر لیتی ہے یا یہ کہ ولی راضی نہیں ہے ولی کی اجازت نہیں ہے کسی دوسرے کو ولی بنا کر کے اس نے شادی کر لیا نکاح کر لیا یا یہ کہ جیسا کہ اپنے ملکوں میں رائج ہے کہ کسی لڑکی اور کسی لڑکے لڑکے کا اپس میں تعلق ہو گیا اور گھر والے شادی کرنے پر راضی نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگ کر کے جا کر کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں یہ نکاح کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ولی کی اجازت شامل نہیں ہے اور دوسری طرف اس میں والدین کی اور خاندان کی اور رشتوں کی بڑی بے عزتی اور بڑی سبکی ہوتی ہے اس سے ان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے کہ کسی کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ماں باپ نے زندگی بھر یا جوانی تک پالا پوسا اور حفاظت سے رکھا لیکن جو ہے لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اس طرح سے یہ بہت خراب بات ہے اور یہ نکاح جائز اور درست نہیں ہے پھر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک روایت میں ہے کہ شاہدین لا نکاح الا بولین و شاہدینی نکاح نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے اور دو گواہوں کے تو نکاح کے شرائط میں سے دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے بعد میں کچھ مسئلے مسائل ہو تو وہ حل کیے جا سکیں گواہی موجود رہنی چاہیے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے شادی کر لی نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے اب اگر لڑکے نے عورت کے ساتھ ملاقات کر لی کا امداخلہ بھی اگر بغیر ولی کی اجازت کے شادی ہو گئی اور کیا کہتے ہیں تنہائی میں دونوں, دونوں ملے اور دونوں کی ملاقات ہو گئی ہم بستری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح تو باطل ہو جائے گا اور لڑکی لڑکا کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا اس لیے کہ نکاح ہی نہیں ہوا البتہ اگر اس نے مہر کچھ دی ہے تو اس لڑکی کو وہ مہر مل جائے گا اور وہ لڑکی اس کو واپس نہیں کرے گی کیوں اس لیے کہ اس نے لڑکی سے فائدہ اٹھا لیا ہے اور اگر تیسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے دو ولی ہو مثال کے طور پر باپ فوت ہو گیا بھائی موجود ہیں بھائی وہ ولی ہوں گے اور ایک بات اور یاد آئی کہ ولی کون ہوگا لڑکی کا ولی سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی عورت لڑکی کی بلی نہیں بن سکتی کوئی عورت اس کی ماں اس کی خالہ اس کی دادی اس کی بہن کسی لڑکی کی ولی نہیں بن سکتی ولی جو بنیں گے وہ عصبہ میں سے بنیں گے عصبہ کن کو کہتے ہیں آپ لوگ فرائض کے مسائل میں ہاں، سن چکے ہیں کہ جو مرد مردوں میں سے جو لڑکی کا سب سے قریبی ہوگا وہ اس کا آ, ولی بنے گا مثال کے طور پر لڑکی کا باپ ہے آ, اور لڑکی کا باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہے اس کا بھائی نہیں ہے تو اس کا چچا ہے چچا نہیں ہے تو اس کا اس طرح سے جو رشتے ہیں قریب کے وہ لڑکی کے ولی ہیں لہذا اگر اتفاق سے ایسا ہو کہ لڑکی کے دو ولی ہوں باپ فوت ہو گیا دو بھائی ہیں وہ دونوں ولی ہیں اب آپس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ آ, اختلاف کر رہے ہیں کہ آ, ایک ولی کہتا ایک بھائی کہتا فلا دے گے شادی ہوگی دوسرا کہتا فلا دے گے تو ایسی صورت میں حاکم وقت کو بیچ میں آ کر کے حاکم وقت کو ولی بنا کر کے فیصلہ کیا جائے گا جو وہ فیصلہ کر دے گا اسی حساب سے اس کا نکاح کیا جائے گا تو اس لیے جو ہے اس حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ایسا نکاح جو بغیر ولی کے ہو وہ باطل ہو جاتا ہے اس حدیث سے کورٹ میرج کا جو سلسلہ اپنے ہاں ہے یہ اس حدیث سے رد ہو جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو اور والدین کو توجہ دینی چاہیے خاص کر کے آج کل کے اس پور فتن دور میں کہ آج کل بگڑنے کے لڑکی اور لڑکوں کے بگڑنے کے بہت سارے اسباب موجود ہیں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہم نے اپنے گھر گھر کے بچوں بچوں اور بچیوں کو موبائل دے دیا ہے اور موبائل بھی وہ بھی اعلی قسم کے جسم میں سب کچھ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر واٹس ایپ اور فیس بک اور چیٹنگ اور سب اس طرح کے اور اس طرح کے اس اسبا... ان اسباب کی بنیاد پر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اسی طرح سے مخلوط تعلیم میں بچیوں کو بھیجنا جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ساتھ مل کر کے پڑھتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھیجنا جہاں پر لڑکیاں اور لڑکے ساتھ مل کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی اسباب میں سے ہیں اسی طرح سے اپنے گھروں میں ہاں پردے کا انتظام نہ رکھنا اور غیر غیر مردوں کو آنے کی اجازت دینا خاص کر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو گھرچے رشتہ دار ہیں لیکن وہ ان سے شادی ہو سکتی ہے وہ محرم نہیں بلکہ غیر محرم ہے مثال کے طور پر بھائی کے لڑکے یعنی بھتیجے اور بھانجے اور اس طرح سے اور رشتے جو ہیں جو قریبی رشتے ہیں اسی طرح سے اور بھی جو قریبی خاندان کے ہوتے ہیں تو گھروں میں غیر مردوں کا غیر مردوں کا یا کیا کہتے ہیں نامحرم لڑکوں کا آنا جانا یہ سب اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے اس طرح کی بے عزتیاں لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے ابی ابھی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تن کام حتہ تستا امر وکر تست ازل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ ایم یعنی شادی شدہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے مشورہ لے لیا جائے گا ایم اصل میں اس عورت کو کہتے ہیں جو سیبہ کے معنی میں ہے یعنی پہلے اس کی شادی ہو چکی ہو پھر شوہر فوت ہو گیا ہو یا اس کا طلاق ہو چکا ہو تو ایسی عورت کو ایم کہتے ہیں ہاں جو شادی اس کا شوہر نہ ہو یا طلاق ہو چکا ہو تو اس کو ایم یا سیب کہتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایسی عورت سے مشورہ لیا جائے گا اس کا حکم طلب کیا جائے گا اور ولا تم کا اور جو کنواری لڑکی ہے اس سے اجازت لی جائے گی اور صابق رام نے عرض کیا کہ وکیف عید نہا کیونکہ کنواری لڑکی جو ہوتی ہے اس سے اجازت اگر کوئی پوچھے تو لڑکی کیا کہتے ہیں شرماتی ہے جواب نہیں دے پاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صابق رام نے پوچھا عرض کیا کہ کیسے اس سے اس کی اجازت کیسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عید نہا سما توا یا انتسکتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ انتسکتا کہ اگر اس سے اجازت طلب کی جائے اور اس کے سامنے اس کے گھر والے یہ مسئلہ رکھیں کہ تمہاری شادی فلا لڑکے سے اور خاندان کے فلاں لڑکے سے کی جا رہی لڑکا ایسا ایسا ہے سب کچھ بتایا جائے اس لڑکی سے کہ ایسا ایسا لڑکا ہے تو لڑکی سن کر کے خاموش رہے لڑکی اگر خاموش رہ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سے اس کی اجازت کیا ہے اس کا خاموش رہنا تو خاموش اگر اگر لڑکی رہ جائے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ نکاح جو ہے بغیر لڑکی اور لڑکے کی رضامندی کے نہیں ہوگا ولی ضروری ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور یہ کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی اجازت اور ان کی رضامندی ضروری ہے سوال وغیرہ اگر کچھ ہو تو پوچھ لیا کریں آپ لوگ وہاں نے عبا اللہ تعالی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السیب احق میں بے من ولی ول بکرو تستہ امر و ازنہ سکوتھا وا مسلم و فیلف للی ماس بمر ولیتیمت و تستہ امر و ابوداود النس و صحاً احبال یہاں بھی اسی تعلق سے اجازت وغیرہ کے تعلق سے حدیث حضرت الله ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سیبہ عورت جو شادی شدہ ہے شادی ہو چکی ہے اس کی ابھی شوہر نہیں اس کا وہ اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے تعلق سے اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کی اجازت نہیں ضروری نہیں چاہیے ولی کی اجازت ہے ضروری ہے واجب ہے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا لیکن یہ کہ فیصلہ کرنے کے سلسلے میں اس عورت کو جو جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو بھی شوہر نہ ہو بات عورت کو زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی کے سلسلے میں ولی کے مقابلے میں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں ولبکر تستعمر اور جو کنواری لڑکی ہے اس سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت کیا ہے اس کا خاموش رہنا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور ایک لفظ اس طرح کا بھی ہے سورنبی داؤد اور نسائی وغیرہ کے اندر کہ لئی سلی ولی سیب امر کہ ولی کے لیے سیب کے معاملے میں ہاں کوئی فیصلہ یا حکم دینے کا اس کو اختیار نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیبہ عورت کو کسی لڑکے سے شادی کرنے کے سلسلے میں بغیر Ha, اس کی اس سے مشورہ لیے اس کو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اجازت لے لینی چاہیے اس سے اس کی رضامندی پوچھ لینی چاہیے رضامندی معلوم کر لینی چاہیے اور اسی طرح سے جو یتیمہ کوئی بچی ہے اسی کی نگرانی میں ہے تو اس سے بھی اجازت طلب کی جائے گی ہاں اور اس کی اجازت کیا ہے ہاں لفظوں میں بھی ہونا چاہیے اور پھر یتیمہ اگر ہے تو یتیمہ مراد اب والدہ تو ہو گئی ہے لیکن اب پہلے کے اعتبار سے کہ اس کا والد نہیں ہے اس کا چچا یا اس کے بھائی وغیرہ ہیں تو اس سلسلے میں اس سے اجازت طلب کی جائے گی وان ابھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوجو المرأت المرأت الماغ ات قطنی پتنی سے اجار ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسرے عورت دوسری عورت کی شادی نہیں کر سکتی ولی بن کر کے ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی ولیہ بن کر کے اس کی شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی عورت اپنی شادی میں اپنی شادی خود سے کر سکتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے ولی کی بغیر اجازت کے کیوں ایسا ہے آج کل جو ہے عورتوں کو آزادی دینے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کیا کہیں گے یہ تو عورت کے لیے جو ہے تو پابندی ہے لڑکی کے لیے لڑکی کے لیے پابندی ہے اتنی بھی آزادی نہیں لڑکی کو کہ اپنے من کی شادی کر سکے اپنے جو ہے اختیار سے لڑکا ڈھونڈ سکے تو یہ کیا ہے یہ آزادی نہیں ہے شریعت نے اس لیے ولی کی قید لگائی ہے کیونکہ ہم, کسی لڑکی کو کسی عورت کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کے بارے میں اچھی سے سوچ سکے ولی کی اجازت کی شریعت نے اس لیے شرط لگائی ہے کیونکہ ولی اس کے بارے میں بہتر سوچ سکتا ہے اور وہ باتیں جان سکتا ہے ولی جو عورت یا لڑکی اپنے بارے میں نہیں جان سکتی ہے ہاں اور بہت سارے مسائل کو جو ولی سمجھ سکتا ہے وہ لڑکی نہیں سمجھ سکتی اور لڑکی تو لڑکی تو لڑکی کو کوئی بیوقوب بنا کر کے بھی شادی کر سکتا ہے اور آج کل جیسا ہو رہا ہے کہ عورتوں کی اتنی عقل نہیں ہوتی ہے عورتیں بس کیا کہتے ہیں ہاں اس کو کہتے ہیں آتفا یعنی جذبے میں آ جاتی ہیں جذبے میں آ جاتی ہیں دھوکہ کھا جاتی ہے نرمی ان کے اندر ہے تو ان سب سارے اسباب کی بنا پر شریعت نے ولی کو ذمہ داری دی ہے کہ عورت کی یا لڑکی کی شادی کے بارے میں وہ بہتر فیصلہ کرے اور اچھا رشتہ ڈھونڈیں تو اس لیے عورت کو اس بات کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی وانا فی البن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج رجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع نافع عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں نافع یہ عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں مشہور تابعی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا نکاح شغار کیا چیز ہے بعض علماء نے جیسا کہ یہاں پر تفسیر کی گئی ہے بعض علماء نے اس کی لغوی تشریح یہ کی ہے کہ یہ اصل میں شغار القلب سے یہ لفظ لیا گیا ہے شغار القلب کا مطلب کیا ہوتا ہے شغار القلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرنا تو اب چونکہ اس سلسلے میں دونوں طرف لڑکی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اس نکاح سے منع کیا گیا ہے دوسرے لوگوں نے اس کی لوگی تشریح یہ کی ہے کہ یہ شغار کا مطلب ہوتا ہے خلو خالی ہونا اور چونکہ دونوں طرف صداق یعنی مہر نہیں ہوتا ہے اس لیے مہر سے خالی نکاح ہوتا ہے اس لیے اس کو اس سے منع کیا گیا ہے اس کی تفصیل حدیث میں یہ آئی ہے کہ شغار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کسی سے اس شرط کے پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے اور دونوں طرف سے دونوں بیٹیوں کو, کو کوئی مہر نہ ہو ادلا بدلی کی شادی لیکن ادلا بدلی کی شادی جائز ہے جائز ہے کوئی کہے کہ بھائی تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہاری بیٹی سے کر دوں گا تو اس طرح کی جائز ہے شادی لیکن شرط کیا ہے اس میں شرط اس میں یہ ہے کہ نکاح کے شرائط پائے جائے اور مہر پایا جائے مہر مقرر کیا جائے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے اور یہاں پر جو یہ صحیح بخاری سر مسلم کی روایت ہے یہاں پر جو تفسیر ہے شغار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ تفسیر آئی حدیث کے اندر تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ تفسیر کس کی طرف سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ نکاح شغار اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں اور تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو لیکن مہر مقرر نہ کی جائے بغیر ماہر کی شادی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر بیان کروایا کچھ لوگ کہتے ہیں صحابی کی تفسیر ہے لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ نافع کی طرف سے تفسیر ہے تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تفسیر ہے تو اس میں کوئی بات نہیں اگر صحابی کی طرف سے ہے تب بھی یہ مان لیا جائے گا کہ صحابی ایسی تفسیر ظاہر سی بات ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا یا یہ کہ اس وقت موجود موجودہ وقت میں نکاح شغار اسی طرح کی شادی کو کہا جاتا رہا ہوگا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے سے شادی کر لیا کرتے رہے ہوں گے بغیر مہر کے کیونکہ مہر ضروری ہے یہ عورت کا اور لڑکی کا حق ہے وانب ابن عباس سے اللہ تعالی عنہما ان جاری بکرن اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فض ان آباجہ وہی اکارے ہے فقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواب احمد بابو داود وبن ماجا و اولی ارسال و حدیث یہاں <تصفح> پر شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ جو ولی کی شرط لگائی ہے تو ولی اب جیسا چاہے کرے لڑکی کو عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ کو پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المل الستا امر کہ شادی شدہ عورت سے جس کی شادی ہو چکی ہو اور اس کا شوہر نہ ہو اس سے مشورہ لیا جائے گا اور جو باقرہ کنواری لڑکی ہوگی اس سے اجازت طلب کی جائے گی اس میں اجازت طلب کی جائے گی تو شریعت نے اتنا حقم لگایا ہے اور اتنی عورت کو اتنا عورت کو مقام دیا ہے کہ اس سے اجازت طلب کی جائے اس کی رضامندی پوچھی جائے اور اگر کوئی ولی اپنی بیٹی کی شادی بغیر اس کی رضامندی کے ہاں اگر کر دیتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ چاہے تو وہ قبول کرے چاہے نا قبول کرے اس کو اختیار دیا جیسا کہ حدیث میں نافیہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رہنما بیان فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی نو عمر لڑکی قواری لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی <coughs> کر دی ہے جو شادی کی اس کو ناپسند ہے <coughs> جو شادی اس کو ناپسند ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا فخی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا باقی نہ رکھے دیکھیے سبحان اللہ شریعت نے بالکل جو ہے وہ پابند نہیں کیا ہے کہ باپ نے شادی کر دی بیٹی کی جس سے مرضی چاہی چاہا کر دیا اور جو ہے اور عورت کو ناپسند ہے تو اس کو اختیار اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو اس کو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے اگر لڑکی نے ہاں لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی تو نکاح سے ہو جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ نے نکاح کر دیا اور کیا کہتے ہیں اب لڑکی اس کے گھر جانا ہی جانا ہے اب نکاح اس کا نہیں ٹوٹ سکتا جب تک وہ طلاق نہ دے نہیں اس کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو اگر قبول نہیں کرتی ہے تو نکاح باقی نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا جی ہاں رخصتی سے پہلے کی بات ہے ظاہر سے بات ہے ظاہر سے بات ہے رخصتی, رخصتی سے پہلے کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم قال ایو ممرأت زوجها وليان للاول من یہ حدیث حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ وہ عورت جس کی شادی دو ولیوں نے کر دیا ہے دو الگ الگ جگہوں پر ایک ولی نے ایک جگہ شادی کر دیا دوسری دوسرے ولی نے دوسری جگہ شادی کر دی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو اور جھگڑے کو ختم کر دیا کیا فرمایا کہ دونوں میں سے جس کے ساتھ پہلے شادی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ اس کا جو ہے اس کا نکاح باقی باقی رکھا جائے گا اور جس کے ساتھ جو ہے دوسرے ولی نے بعد میں کی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا ہے نکاح پر نکاح کوئی شادی شدہ لڑکی کا نکاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا نشا کے قرآن میں بھی اور مقصرات رنگ اجازت جب لی گئی پہلے والے پہ اور دو دونوں جگہوں پہ لی گئی اب ہو سکتا ہے کہ بھائی دو ولی ہیں دونوں نے ہو سکتا ہے لڑکی سے اجازت نہ لی ہو دو ہو سکتا ہے کہ لڑکی سے اجازت نہ لی ہو تو اگر ایسی صورت ہے تو لڑکی کو بھی اختیار دیا جائے گا کہ بھائی دو جگہ تمہاری شادی دو لڑکوں سے کی گئی ہے اور تم کس کو پسند کرتی ہو جس کو پسند کر لے گی ایک تو پہلی صورت میں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا کہ جس کے ساتھ پہلی, پہلی شادی ہوئی ہے اس نکاح کو مانا چاہیے یہی شریعت کا وہ ہے جی اور اگر کیا کہتے ہیں اور اگر لڑکی کو اختیار دیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نکاحوں میں سے لڑکی کو اختیار دیا جائے لڑکی جس کو پسند کرے اس نکاح کو باقی رکھا جائے گا دوسرے نکاح کو فس فس کر دیا جائے گا شیخ دف کے بارے میں ہوتا okay. ہے کہ ابھی ابھی موجودہ زمانے میں جو گف کی ہے کہ اس میں کنگورے لگے ہوتے ہیں جی okay. اور وہ ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے اور ایک طرف سے تو آپ نے بتایا کہ ایک طرف سے چمڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے بند ہوتا ہے oh. تو کی اصلی کیفیت وہ ہونا چاہیے یا پھر ایک طرف سے کھلا جیسا ہوتا ہے کی طرح اب ساتھ ایک, ایک, ساتھ طرف ہے؟ سے ایک طرف سے اب دکھ کی وہ کیفیت نہیں معلوم کہ وہ ایک طرف سے بالکل کھلا ہونا چاہیے صرف چمڑا لگا تنا ہوا ہو یا یہ کہ بند ہونا چاہیے دیکھیے اس کو معلوم کر کے بتائیں گے ہاں کہ کیونکہ اگر وہ بند ہوگا تو اس میں زیادہ آواز آئے گی اس میں آواز زیادہ آئے گی اور اگر جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا تو زیادہ آواز نہیں آئے گی اور جہاں تک مسئلہ جو ہے اس میں اور چیزیں لگا دیتے ہیں جیسے کنگورا وغیرہ اس میں گھنگرو لگا دیتے ہیں تو اس گھنگرو سے آواز دوسری پیدا ہوگی تو وہ جائز درست نہیں وہ درست نہیں کیونکہ ایک اضافی چیز اس پہ لگائی گئی ہے جی گواہد کی طرف سے بھائی یہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی طرف سے شرط نہیں ہے گواہ کوئی بھی ہو یہ شرط نہیں ہے لڑکی کے نکاح میں گواہ کے لیے کہ وہ گھر والوں ہی میں سے کوئی ہو گھر والوں سے لڑکی کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وہ لڑکی کا ولی ہو لیکن گواہ کے لیے یہ شرط نہ ہو کوئی بھی دو مسلمان جو ہے گواہ بن سکتے ہیں جی جی ہے وقت اس وقت دخلت جو حدیث ہے کہ فص سلطان وفینش تجرب فص سلطان ولی و ملا تو اگر وہ جھگڑا اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ اختلاف نکاح سے پہلے کا معاملہ کہ حاکم وقت جو یا قاضی جو ہوگا وہ اس وقت ایک معاملہ کرے گا کہ جب وہ دونوں میں ابھی نکاح وغیرہ نہ ہوا ہو بلکہ ہر ایک چاہتا ہو کہ الگ جگہ شادی کرے لیکن اگر شادی ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتایا ہے کہ جو ہے پہلے, پہلے نکاح کو باقی رکھا جائے گا اور دوسرے نکاح کو فسٹ کر دیا جائے گا یا اس کی صورت یہ ہوگی کہ لڑکی کو اختیار دیا جائے گا لڑکی جس نکاح کو پسند کرے جی لڑکی جو ہے نا جو دو بلی ہیں اس کے دو بھائی ہیں دونوں میں سے وہ جو پسند کر رہے ہیں بھی نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تو جب اس کو ہولی بنا سکتے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دو ولی ہیں مثال کے طور پر دو بھائی ہیں اور اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے لڑکی دونوں بھائیوں کی پسند کو پسند نہیں کر رہی ہے دونوں بھائیوں نے جو رشتہ لگایا ہے اس لڑکی لڑکی اس کو اس رشتے کو ناپسند کر رہی ہے تو یہاں پر گویا کہ لڑکی اجازت نہیں دے رہی ہے شادی کی ایسی جگہ پر شادی کی جائے جہاں لڑکی راضی ہو ولیوں کو بھی آ, آ, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں اس سلسلے میں ہم اس حدیث سے بھی کچھ تھوڑی بہت مدد لے سکتے ہیں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم منترد و ندین ہوں و فض وجوہ فضو وجوہا یا فضل وجوہ فلم تفالو تکن فطرت الفلاد و فساد القبیر کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے یا کوئی ایسا لڑکا رشتہ لے کر کے آئے جو جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم کیا کہتے راضی ہو تو پھر شادی کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہاں تو کیا کہتے فتنا فطرہ فساد پھیلے گا تو اصل میں جو ہے شریعت کے اعتبار سے رشتہ یا لڑکا تلاش کیا جائے گا لڑکا دیندار ہو اس میں اگر کوئی لڑکا دیندار ہے نیک ہے ولی جو ہے اس کے نیک اور دیندار لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں اور لڑکی لڑکی جو ہے اس رشتے کو پسند نہیں کر رہی ہے بلکہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کے اندر دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے خرابیاں ہیں تو بہرحال ولی کو یہ اختیار ہے کہ لڑکی کو سمجھائے اور کیا کہتے ہیں لڑکی کو راضی کرے شادی کرنے پر اس وقت تک شادی نہ کرے کیونکہ ایک طرف تو لڑکی کی رضامندی ہے اور پسند ہے دوسرے طرف ولی کی پسند ہے اب دینی اعتبار سے کس کو ترجیح دی جائے گی جو دیندار لڑکا ہے اس لیے اس کو سمجھایا جائے گا اور جو ہے اس کو سمجھا کر کے اس کو وہ اس سے نہیں سمجھتی ہے لڑکی تو کسی دوسرے سے تیسرے سے ایسے اس کو راضی کر کے تبھی شادی کی جائے گی خراب لڑکے سے اس کی جو آج کل کی جو پسند ہے اس طرح کی پسند کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا کہتے ہیں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ لڑکی کی پسند کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جی لڑکی کی پسند کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ کہیں ایسے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو دیندار ہے اچھا ہے اور اس سے اب گھر والے جو ہے کہیں دوسری جگہ بدا اور اس طرح کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کسی تیسرے آدمی کو آ کر کے بیچ میں سمجھانا چاہیے اولیا کو اور جو ہے ان کو نصیحت کرنی چاہیے یعنی کہ سب یہ ہیں ولیوں کی موجودگی میں کوئی تیسرا ولی نہیں بن سکتا وہ سلطان وقت کی کیوں نہ ہو نہیں ولی کی موجودگی میں دوسرا ولی کوئی نہیں بن سکتا الا یہ کہ اللہ یہ کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو مثال کے طور پر کوئی دیندار لڑکی دیندار لڑکی ہے اب وہ گھر والے جو ہے غلط عقیدے کے ہیں کسی بداتی خیال کے ہیں قبر پرست ہیں اور لڑکی جو ولی ہیں ولی ہے لڑکی کا وہ کسی قبر پرست لڑکے سے شادی کرنا وہ چاہتا ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کی مدد کرنے کے لیے اور لوگوں کو آنا چاہیے آگے بہرحال کم از کم ولی کو کسی طرح سے راضی کرنا چاہیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے حالات سدھر جائیں کیونکہ پھر پھر کیا ہوگا کہ پھر اگر یہ عام اجازت دے دی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں جو ہے بہت سارے فتمے پیدا ہوں گے اور لڑکی کسی کو بھی اپنا ولی بنا کر کے وہ شادی کر لے گی ایسا نہیں اگر یہ سمجھے کہ لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے سارے خانہ بھی ہیں تو ایسی صورت میں ولی کس کو بنایا جائے بھائی کیا سوال ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی نے اسلام قبول کیا اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گھر والے سب کے سب کافر غیر مسلم ہے تو اس لڑکی کا ولی یا تو اگر اسلامی حکومت ہے تو جو کیا کہتے ہیں حکومت وقت ہے یا یہ کہ حکومت بڑی سلطنت ہے جیسے یہاں کے سعودیہ ہے یہاں یہ کے جو قاضی ہیں وہ ولی بن سکتے ہیں یا یہ کہ جیسے یہاں کفیل ہوتے ہیں خدامہ کوئی ہوتی ہے وہ اسلام قبول کرتی ہے تو کفیل جو ہے اس کا ولی بن سکتا ہے اس کی شادی کر سکتا ہے یا یہ کہ اپنے یہاں جیسے ہے تو کوئی جہاں وہ اسلام لے اسلام قبول کیا ہے وہاں کہیں وہاں پر کوئی معتبر آدمی ہے کوئی بڑا عالم دین ہے یا کوئی اچھا مطلب ذمہ دار قسم کا آدمی ہے تو وہ ولی بن کر کے اس کی شادی کرا سکتا ہے کتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی معتبر آدمی اس کا ولی بن سکتا ہے وان جاب ندی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوما عبد تزوج بغیر اذن و فہو یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی غلام اگر بغیر اپنے آقا کی اجازت کے اور اس کے گھر والوں کے اگر آکا رہے تو اس کے گھر والے جن جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی بغیر اجازت کے اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو وہ ذنا کار ہے فیش کار ہے اس کو جو ہے مولف نے یا محقق نے جو ہے ضعیف کہا ہے لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اور دیگر محققین نے اس کو جائز کا کو صحیح قرار دیا ہے لہٰذا اس اعتبار سے اگر کوئی شخص غلام شادی کر لیتا ہے نکاح کر لیتا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں اس کا نکاح باطل ہوگا آگے انشاءاللہ شاء اللہ اخبار اور دوسرے مسائل محرب وغیرہ کے تعلق سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کل اس کا ذکر کروں گا لے در سے اس کو بیان کریں گی صلی اللہ علیہ نے بینا محمد وعال علیہ صاحب میں